واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَالَّتِي كُنْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا آیت کے انتخاب سے آپ نے موضوع تو سمجھ لیا ہوگا امت کی وحدت امت کی افتراق سے بچنے کی نصیحت جو اللہ پاک نے کی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ کلمہ تخاقب ہے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جب مخاطب کرتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے جذبات کو استعمال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا بنش اے, اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے وہ اس کو نام سے نہیں پکارتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یوسف میں ان کا برابر یہ تخاطب آیا اپنی اولاد سے جب وہ مخاطب ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا تو یا آباتی یا آباتی یا آباتی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد صاحب کی خواب سنی تو فرمایا یا آباتی افعل علمات مر ابا جی وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا اب اللہ پاک انسانوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نہ بیٹے کا نہ بھتیجے کا نہ بھائی کا سب سے جو پیارا کلمہ تخاطب ہے اللہ کے نزدیک اور سب سے قیمتی وہ ایمان کا لقب ہے کہ اللہ پاک جب کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہ سب سے پیارا کلمہ ہے کسی قوم کو مخاطب کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا کلمے کو مخاطب کیا جائے کہ کلمے کے دعوے داروں کلمے کے تقاضے کیا ہیں وہ لوگوں جو مجھ سے ایمان کا تعلق رکھتے ہو پھر میری بات بھی مانو یعنی مجھے مانتے ہو میری بات نہیں مانتے تو ارشاد فرمایا کہ یا ایو اللہ جین آ اتق اللہ ایمان والو اللہ کا تقواہ اختیار کرو تم کس ذات پہ ایمان لائے ہو جو ہر وقت تمہیں دیکھتی ہے ہر وقت تمہیں سنتی ہے ماں یا کون امن جو ہے سالات اللہ <رَابِعُهُم> تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے سرگوشی کی ضرورت تین کو ہی پڑتی ہے نا جب تک دو ہوتے ہیں تو کسی سے پردہ تو نہیں ہوتا کہ تو سرگوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہی تیسرا ملے گا اور دو نے کوئی بات چھپا کر کرنی ہے تصور گوشی ہوگی اس لیے اللہ پاک نے تین سے شروع کیے ما یا کون امن صلاح تن ہوا رابطہ کس سے چھپاتے ہو تم ان علیم ام بزاط وہ تو تمہارے سینوں میں پڑے جو خزانے ہیں ان سے بھی واقف جو تم لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو تم اس سے سامنے ہر حال میں ننگے ہو کپڑے پہن کے بھی ننگے ہو تمہارے سینوں کے راز بھی ننگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، القلوب اللہ کا مفت اللہ دل تیرے سامنے ننگے ہیں ننگ مننگے ہیں کوئی چیز تُس سے چھپائی نہیں جا سکتی اس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے اس کا تقوی اختیار کرو اتق اللہ ما تم جہاں کہیں بھی ہو کسی دکان پہ کھڑے ہو تولنے لگے ہو ماپنے لگے ہو کسی دفتر میں کھڑے ہو دستخط کرنے لگے ہو کسی ممبر پہ بیٹھے ہو بات کرنے لگے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو خیال رکھو اس کی حدوں کوئی بات اسے ناراض کرنے والی مت کرو اس لیے کہ تمہاری دنیا اور آخرت اس کی ناراضگی کے ساتھ اور اس کی رضا مندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہر سزا دینے پر قادر ہے کوئی اپنے زور طاقت جاؤ جلال سے اس کے عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے دو صحابہ آپس میں اپنے آبا اجداد کی تعریف کر رہے تھے پھر کسی بندے کا ذکر کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑا صاحب جد تھے جد وہ ہوتا ہے کہ جس کو تمام وسائل میسر ہوتے ہیں اور بڑا سالڈ پارٹی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بعد میں نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ نے انہیں بھی کہا اور اس کو کنوت میں رکھ دیا ولادی منکل جد اللہ کوئی جاؤ جلال والا کوئی مال و دولت والا کوئی سالڈ پارٹی جو ہے وہ تیرے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتی من کل جد جس کو جو دیا تو نہیں دیا بڑی بڑی سالڈ پارٹی بڑے بڑے بادشاہ آپ نے دیکھے کیا حشر ہوا ان کا ان کے اولادوں کا کیا حشر ہوا اب بھی چل رہا ہے یہ سلسلہ یہ سارا کس لیے تاکہ وہ دکھائے تمہیں جو کل تک یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی پھر ان کا کیا ہوا ولاد مین اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کتنا کرو حق کا ڈرتے تو ہم سب سے ہیں نا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور جتنا کر سکتا اتنا ہم اسے ڈرتے جو جوں نقصان پہنچانے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے اس کی اتنا ہم اس سے زیادہ ڈرتے چلے جاتے ہیں یہ ہم بتوں سے کیوں وہاں اس زمانے میں لوگ اور اب بھی لوگ یہ مزاروں سے کیوں ڈرتے ہیں یہ لولا لنگڑا کر دیں گے بچے جو ہے وہ ہمارے معذور پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے برس ہو جائے گی ایک بت تھا جس کے بارے میں عربوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس کی گستاخی کی جائے تو برس ہو جاتا ہے بندے کو جزام ہو جاتا ہے بندے کو تو آپ دیکھیں مسجد سے وہ گھڑی اتار کے لے جاتے ہیں مسجد سے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن کسی مزار سے وہ مزال کیا کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں ڈر لگتا ہے لوگوں کو تو حقات ہی یہ ہے کہ اللہ پاک تو ہر جگہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور تمہارا نفع روک سکتا ہے تو ڈرنے کا حقدار تو وہ ہوا نا جن کو تم اپنا نفع رسان سمجھتی ہو وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا بنا سکتا ان کو سب سے قریبی رشتہ انسان جس پہ فخر کرتا ہے وہ انسان کی اولاد ہے اور امیر محمد خان مارا گیا تھا اولاد گیا تھوڑے نہیں اب بھی لوگ آپ ٹکر پڑتے رہتے ہیں روز خبریں آتی ہیں. یہی چیز ہے جس پہ بھروسہ کرتا ہے بندہ اللہ سے ایسے ڈرو اللہ کا تقوا اس طرح اختیار کرو اصل میں ڈرو سے مراضی نہیں کہ اللہ کو خوفناک چیز ہے اور اس سے ڈرنا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہو بس یہی مومن کا کام ہے صحابہ کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا اللہ کے یہاں سے کہ رضی اللہ عنہ بات ختم ہو گئی اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی مومن کی جستجو میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اور ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرنا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کبھی آپ کے دل میں اگر کسی کی عزت ہو اور آپ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کوئی ایسی حرکت ہو جائے اس کے دفتر میں اس کے گھر میں جس سے آپ کو یہ گمان ہو کے شاید اس نے محسوس نہ کیا ہو تو آپ کو پھر کیا کیا خیالات آتے ہیں نیند نہیں آتی پھر یار کیا کہے گا اس نے اس کا میرے اوپر بڑا احسان تھا مجھے کلیئر کرنا چاہیے اسے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا ناراضگی کو دور کرنا چاہیے وہ سمجھے گئی کیسا نہ شکرا انسان ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا رب ناراض ہو جائے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو بندے کو نیند نہ آئے پتا چلتا ہے کہ اللہ سے پیار ہے اللہ کے احسانات کا خیال ہے انسان وہ ماہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے جب بھی یاد آتی ہے تو انسان کی نظر جک جاتی ہے میں نے یہ کیا, کیا تھا یہ اللہ کا ڈر ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے اور جو کام بھی کرے بندہ اس کی رضا سامنے رکھی ہے کہ بندہ یہ راضی ہو جائے گا کل ووٹ دے گا ہمارے یہ سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ دینی جماعتیں بھی جو سیاست کرتی ہیں وہ فوٹو سیشن کرواتی ہیں سامنے آٹا دیتی ہیں سامنے مشینیں دیتی ہیں اور ٹرکوں کے پیچھے کے کھڑے ہو کے فوٹو بنواتی ہیں کہ فلان جگہ کافلا جا رہا ہے فلاں جگہ کافلہ جا رہا ہے اس کی وجہ یہی کہ دکھانا ہے سیاست میں تو دکھائیں گے تو ووٹ لیں گے نا اور دین میں چھپائیں گے تو اجر لیں گے کہ اگلے کو پتہ نہ چلے اگلا لوگوں کے سامنے نہ آئے اس کی عزت اور اس کی ایگو اور اس کی انا بھی باقی رہے اس کی مدد بھی ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یو تو امون تام اللہ مسکین و و یہ مسکین اور یتیم اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے اپنے یعنی یہ خوشی اتنی انہیں وہ بچا ہوا نہیں وہ خود فاقہ کر کے کھلاتے کس کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر کی اللہ کو یہ ادا کتنی اچھی لگے گی کہ خود میں بھوکا ہوں مجھے خود اس روٹی کی ضرورت ہے میں کھا لوں تو کوئی برائی نہیں ہے بچے گا تو محاسبہ ہوگا نا مجھے تو خود ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت پر پتھر باندھ رہا ہوں اور اللہ کی خاطر دے رہا ہوں یہ رضا جوئی ہے جس پر قرآن نازل ہوتا رہا اور صحابہ کو مقام ملا ہے یو سیرون فوسم ولا کان اب خساسا خود فاقہ ہے اور اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں ترجیح دیتے یو سیرون کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اثریا امیروں کو کہتے ہیں بالا دست سے حاصل ہوتی ہے اور یہ ہے اللہ کی رضا جو بس باقی کوئی ڈر والی بات نہیں اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے یہ انسان کے اپنے نفس کا معاملہ ہے ضمیر کا معاملہ ہے جتنا کوئی زیادہ حساس ہوگا اللہ پاک احسانات کو جانتا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرے گا حق تقات یہ ہے ایمانیات میں اعتقادات میں حق قطعت اس لیے کہ ایمان میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں عمل میں استطاعت دیکھی جاتی ہے ایمان میں استطاعت نہیں دیکھی جاتی ہے یہ جو 7 ارٹیکلز اف فیت ہیں امنتو بالله و ملائکتیہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخرہ و القدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ আদম علیہ السلام سے شریعت میں تدریج ہے حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ایمانیات میں کوئی تدریج نہیں ہے جو ایمانیات کا پیکج آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہی سارے انبیاء اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آرٹیکل بھی زیادہ نہیں کیا گیا ایمانیات کی بنیاد تجربے پر نہیں ہوتی کہ تجربہ ہو گیا تو ایک آرٹیکل اور شامل کر دیا اس کو لہذا اس میں استطاعت نہیں جس نے بھی ایمان لانا ہے پورے پیکج پر ایمان لانا ہے اس میں سے کسی ایک کا انکار پورے پیکج کو نال وائڈ کر دیتا ہے پاسپورٹ میں سب کچھ ٹھیک رہے آپ ایک آدھ چیز کو چھیڑ دیں پورا پاسپورٹ نال وائڈ ایمانیات جہاں عمل کی بات تو آئی پھر فرمایا فتح اللہ مستتا تم اتی ہو اس میں استطاعت دیکھی جاتی ہے مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی بہت ساری ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ خود تو چلنا چاہتا تھا زمانے نے نہیں چلنے دیا قانون نے نہیں چلنے دیا یہاں استطاعت ہوتی ہے. البتہ ایمانیات پر سر کٹا دیا جاتا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ولا ون تم مسلمون موت تمہیں تابے کی حالت میں آنی چاہیے چونکہ وہ ایمان والے ہیں یا لذینہ من ایک ہے اللہ کو ماننا ایک ہے اللہ کی ماننا اسی لیے اسلام جو ہے وہ پھر آگے آ گیا نماز روزہ زکوۃ حج یہ تمہارے ایمان کو ثابت کرتے ہیں جیسے بجلی دیکھی نہیں کسی نے اس کے کام دیکھے بچے سے بھی پوچھیں کہ بجلی ہے یا نہیں ہے لائٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ فوراً دوڑ کے اپنا یا پڑوسیوں کا بلب دیکھتا ہے پھر کہتا ہے کہ لائٹ کوئی نہیں ہے وہ پنکھا چلا کے دیکھتا ہے پھر اعلان کرتا ہے کہ لائٹ کوئی نہیں ہے اسلام تمہارے ایمان کو ثابت کرتا ہے یا اس کی نفی کر دیتا ہے کولے ملو فسا یار اللہ عام قسم نہ کھاؤ عمل کرو اللہ بھی دیکھے گا رسول بھی دیکھے گا مومن بھی دیکھے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمایا کہ اللہ دوبئی ناوین مصالح ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے من کہا فقت کا فرا جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا اتق اللہ حقاطقات ہی ولا موت النا اللہ تم مسلمون تمہیں حالتے تابیداری میں موت آنی چاہیے اللہ کی نافرمانی میں موت نہیں آنی چاہیے اب چونکہ موت کا وقت پتا نہیں ہے لہذا تمہیں ہر لمحہ مسلم رہنا ہے فرما بردار رہنا ہے یہاں مسلم صفت کے لحاظ سے آیا نام نہیں ہے یہ صفاتی صفت ہے مسلم صفاتی نام ہے اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا فلمہ اسلامہ جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا لغوی معنی ہوگا دونوں نے اسلام قبول کر لیا اسلم یوسلم اسلام لانا فلما اسلام تو فرمایا جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا سرینڈر کر دیا اصل میں اسلام نام ہی سب مشن کا ہے میں اپنا سب کچھ اللہ کو سونپتا بندہ جب نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے کیا مقصد ہے اس کا آئی ایم نتنگ اللہ سب کچھ تیرا دونوں ہاتھ چو کرا دینا یہ ہینڈز اپ ہے اللہ میرا کچھ نہیں ہے جو بھی میرے پاس ہے تیری امانت ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو معاف کر دینا ہر نماز میں آ کے اکرار کرتا ہے کہ میرا کچھ نہیں باہر نکل کے پھر جھوٹے کیس کرتا ہے پھر لڑائیاں کرتا ہے ایک چپا زمین کے لیے قتل کر دیتا ہے یہ نماز ہے یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے دھوکہ دہی ہے خدا فریبی ہے یخادعون یو خادم بحبل جمیان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا اسے پکڑنا جو ہے امساک بھی ہے روزہ پکڑتے نا امساک لکھا ہوتا یہاں کہ روزہ بند ہو گیا ہے اس اسْتَمْسَكَ کا بلعروا تلوسقا لَهَا جس نے تاغوت کا کفر کر دیا اللہ پر ایمان لے آیا اس نے بڑی مضبوط رسی کو تھاما ہے رسی نہیں ٹوٹے گی تم چھوڑ دو تو الگ بات ہے یہ اللہ پاک نے گارنٹی دی ہے لن لنفام اللہ یہ وہ رسی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں تو پکڑنا امساک ہوتا ہے اعتصام ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا اب کوئی بندہ کہ جی یہ ترجمے میں مضبوطی کہاں لکھی ہوئی ہے اعتصام کے اندر مضبوطی ہے آسما کیا ہوتا ہے کیپیٹل جو کسی ملک کا سب سے مضبوط شہر ہوتا ہے جس کی خاطر جان لڑا دی جاتی ہے اور اس پر قبضے کو پورے ملک پر قبضہ سمجھا جاتا ہے یہ ہے آسما آپ دیکھیں یہ عربی زبان ہے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں کہ جس میں تبدیلی ہوتی چلی جائے گی ایک آدھار بڑھتا چلا جائے گا وہ مطلب ساتھ رہے گا اس کے عصمت جس کی خاطر جان لڑا دیتا آدمی معصوم جس کو سیو کر لیا گیا بچا لیا گیا عاصمہ سب سے محفوظ شہر کیپٹل تو یہ مضبوطی ساتھ لگی ہوئی ہے آتا سے مو بے حب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی تفصیل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم سے آپ نے فرمایا ہوتی یہ قرآن ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے ہو بے دلہ وہ طرف اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں دوسرا تمہارے ہاتھ میں وہ جو بیعت کرواتے ہیں تو وہ کیسے کرواتے کپڑا ڈال کے پکڑنے جی سارے جی. تم نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے اس قرآن پر تمہاری بیعت لی گئی ہے ان اللہ من بِأَنَّ <الجنَّة> یہ کلمہ سودا ہے نکاح بھی سودا ہی ہے ایک جملہ کہتے ہیں قبول اور سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں یہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے سب کچھ تمہارے علاقہ اور یہی نفی سب سے مشکل کام ہے آپ ویکیوم پیدا کر دیں جگہ خالی کر دیں ہوا خود آتی ہے چل کے اوپر پانی خود آتا ہے اس طرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ باٹل میں سے جب تک ہوا نہیں نکلے گی پانی اندر نہیں جائے گا ہوا نکالتے جائیے پھر آپ کو پانی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پانی خود آئے گا اللہ کی رسی کو باہم مل کر مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں حنفی اور شافعی اور مالکی اور ہمبلی جو ہمارے مکاتب فکر ہیں یہ فرقہ بندی ہے اور میں صرف مسلمان ہوں ایسی بات نہیں ہے جہاں تک ایمانیات کا معاملہ ہے نس کا معاملہ ہے وہاں تک کسی کی کوئی گنجائش نہیں سارے مسلمان ہیں نماز فرض ہے اس کے لیے ہنفی ہونے کی شافی ہونے کی مالکی ہونے کی حملی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بحثیت مسلمان سب پر فرض ہے سب کو پتہ کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں مکات میں فکر بنے اجتہادی معاملات میں اور وہ ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قانون کس کو کہتے ہیں یا شریعہ کس کو کہتے ہیں جسے ہم شریعہ کہتے ہیں عربی میں اس کو انگلش میں لا کہتے ہیں وہ جو آیت ہے وہ جو حدیث ہے وہ اپنی ذات میں قانون نہیں ہے وہ قانون کا مخرج ہے سے قانون بنایا جائے گا وہ خود قانون نہیں ہے اس سے جو سمجھ اخذ کی جاتی ہے وہ قانون ہے وہ سورس آف لا وہ آیا اس کا مفہوم جو بھی سمجھا جائے گا وہ قانون ہوگا اسی لیے ہمارے یہاں ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں کہ آئین کی یہ جو شک ہے یہ کیا کہتی ہے اپوزیشن کچھ اور کہتی ہے حکومت کچھ اور کہتی ہے پھر سپریم کورٹ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ورنہ وہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا جھگڑا کس چیز کا ہوتا اسی طرح ایک آیت ہے سب مانتے یہ آیت ہے سب مانتے یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے. لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے دوسرا کہتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے دو مکات فکر سامنے آ گئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہو گیا تھا جب آپ نے ایک جماعت سے یہ کہا کہ تم نے زہر یا اثر چونکہ دونوں حدیثوں میں ایک میں زور کا ذکر آیا اور ایک میں اثر کا ذکر ہے اور دونوں بخاری میں لا سلی نا اور لا یو سلینل تم نے اثر یا زور جا کے فلاں قبیلے میں پڑھنی ہے دونوں وہ جو جن میں آگے جا کے اختلاف ہو اور دو جماعتیں بنی انہوں نے یہ کسی راوی سے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے اثر رستے میں ہو گئی یا زور رستے میں ہو گئی اب ایک جماعت کہنے لگی کہ یار نماز کا وقت ہو گیا نماز تو پڑھ لیں کہا حضور نے نہیں کہا تھا کہ تم نے نہیں پڑھنی زور کی نماز جب تک فلاں قبیلے میں نہ پہنچ جاؤ اب اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی گھنٹے نہیں ہوتے تھے منٹ نہیں ہوتے تھے کہ حضور یہ بتاتے کہ تم نے دو بجے تک پہنچنا اور نماز کا ذکر نہ کرتے ایک جماعت کے نزدیک نماز کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے نماز کا نام حضور نے ٹائم فریم دینے کے لیے لیا تھا حضور نے وقت بتایا تھا نماز نہیں بتائی تھی دوسرے کے نزدیک حضور نے نماز کا کہا تھا کہ تمہاری نماز وہاں جا کے تم نے پڑھنی ہے اور ہم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے چاہے ہو جائے دو نقطہ نظر سامنے آ گئے ایک نے کہا کہ نماز کا تو الگ موضوع ہے بھائی اللہ پاک نے حق فرمایا ہے کہ ان سلا کا کتاب موخوتا نماز وقت پر فرض کی گئی ہے اس کا وقت فرض ہے لہذا ہم تو نماز پڑھیں گے انہوں نے پڑھ لی دوسری جماعت نے نہیں پڑھی انہوں نے وہاں قبیلے میں جا کے پڑھی قزا کر کے پڑھی اب جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا دیکھیں قرآن حکیم عربی میں ہے اور جن میں نازل ہوا ہے وہ عرب ہیں اس کی ساری مثالیں عربوں کی اپنی قبائلی زندگی سے لی گئی ہیں تو سمجھانے والی کیا بات اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے آپ کی طرف لے تو مان تاکہ آپ کھول کے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے اربوں کو کھول کے کیا بتانا ہے؟ حضور اربوں میں تھے نا ملبار میں تو نہیں آئے پنجاب میں تو نہیں آئے لے تبین تبیان کن کے لیے حضور کر رہے ہیں عربوں کے لیے تو پتا چلا کہ نیری عربی آنے سے قرآن کا مطلب نہیں سمجھ لگتا اس کے لیے نبی کا تبیان ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اللہ نے کتاب ہی صرف نہیں بھیجی معلم بھی بھیجا وحم التاب آ حکمت وہ حکمت وہ ڈرائیورز وَوْ ہیں <تصفيق> جن پہ یہ کھلتی ہے کتاب میرا سافٹ ویئر چڑھا دینے سے وہ چلتا نہیں ہے کھلتا نہیں ہے فولڈر رہتا ہے بہت سارے مان ہی ہوتے ہیں ایک چیز کے اور ان سب کو اخذ کیا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے لیکن جب نبی عمل کر دیتا تو پھر اس کے عمل کے خلاف نہیں کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا طبیان ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا تھا بات ختم ہو گئی اب باقی سارے منسوخ ہو گئے یہ ہے سنت تو جب آپ کے سامنے وہ چیز رکھی گئی تو آپ جس جماعت نے یہ کہا تھا کہ بھائی حضور نے نماز کا ذکر ٹائم فریم کے طور پہ لیا تھا مقصد نماز نہیں تھا اور جنہوں نے پڑھ لی تھی ان سے آپ نے فرمایا فاقاط آسا تمنا اس تم نے سنت کو پا لیا بالکل سنت کے مطابق تم نے عمل کیا وہی بات ہی میں نے صرف ٹائم فریم کے لیے نماز کا ذکر کیا تھا کوئی نماز کا ٹائم آگے پیچھے کرنے کے لیے نہیں کیا تھا میں اور دوسروں کو کیا فرمایا والا کم اجرائن تمہارے لیے دو اجرے کہ تم نے ایک مشکل چیز جو نہ ماننے والی تھی میری اتارٹی پہ تم نے میرے الفاظ پہ تم نے عمل کر کے دو راجر لے لیا اپنی عقل کی نفی کر دی تم یعنی تم نے جب ایک مطلب سمجھا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی تم نے یہ سمجھا کہ نبی نے یہ کائر کہ نماز وہاں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگی اور تم نے اس بات کو پکڑے رکھا تمہارے لیے دو راجر ہے لیکن سنت ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پڑھ لیا تھا حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کے بارے میں جب دو نقطہ ہے نظر سامنے آ جاتے ہیں پھر صحابہ کا عمل مل جاتا ہے جنہوں نے نبی کو عمل کرتے دیکھا ہے تو پھر وہ اسکول آف تھاٹ بنتا ہے یہ ایک فطری چیز ہے کوئی خلاف اسلام چیز نہیں ہے یہ یہ فرقے نہیں ہیں اسکول آف تھاٹ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کہاں سے ہیں میں ہوں ہی پاکستانی وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے پاکستانی آپ کے منہ پر لکھا ہوا ہے پاکستانی ہے. میں بھی پاکستانی ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہاں کے ہیں آپ وہ راول پنڈی خاص راول پنڈی اور نہیں جی ضلع راول پنڈی آگے کہاں کے ہیں گجر خان خاص گجر خان کے اور نہیں جی تحصیل گجر خان آگے کہاں کے ہیں فلاں گاؤں کے گوانڈی ہوئے جی میں بھی فلاں جگہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے یہ سکول آف تھاٹ اسی طرح ہوتا میں پاکستانی ہوں میں مسلمان ہوں یہ سکول آف تھاٹ اسلام کے اندر ہی ہیں یہ کوئی الگ دین نہیں ہے امت افتراق سے اتحاد کی طرف آئی ہے پہلے یہ ایک بستی کا دین تھا وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے پھر انہیں میں اختلاف ہوا جب دین پھیلا تو صحابہ کے زمانے میں پھیلا بائیس لاکھ مربع میل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہو گیا کہاں وہ افریقہ تک پھیل گئے اب نئے مسائل سامنے آئے نہ نیا نبی اب آئے گا نہ نئی کتاب آئے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اور دیگر صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ جائے گا سامنے اختلاف ہے رائے میں مینا میں عبداللہ بن عمر دو رقط پڑا کرتے تھے کثر کرتے تھے نماز کو لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب وہ امیر المومنین تھے جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ تم نبی کے حکم کے خلاف نماز پڑھتے ہو نام حضور نے کثر کیا تم پوری پڑتے ہو یہ بھی ایک اعتراض تھا اس میں تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی اون نہیں کی تھی ری گین نہیں کی تھی اس کا قبضہ نہیں لیا تھا آپ وہاں مدنی شہری بن کے مسافر تھے اس لیے آپ نے کسر کی تھی میرا گھر ہے میں نے وہاں شادی کی ہے میں مکے کا باسی ہوں میری وہاں کسر نہیں بنتی ہمیں لگی بات کی اگر حضور وہاں اپنا ایک گھر واپس لے لیتے تو صحابہ چڑھ دوڑتے اپنے اپنے گھروں پر سب نے گھر چھوڑے ہوئے تھے نا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی وہاں گھروں کے لیے نبی نے پہلے اپنے گھر کی قربانی دے کے ٹینٹ لگایا کہا اللہ کے رسول آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارا کون سا گھر چھوڑا ہے حضور کے گھر پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی نے قبضہ کر لیے حضور نے ٹینٹ لگایا تو صحابہ نے لگائے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ سب سے پہلے خود قربانی دینی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکیلے نماز پڑھتے تو کسر کرتے ہیں عثمان کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ چار عقت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اکیلے میں اس لیے قصر کرتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسر کرتے دیکھا ہے اور عثمان کے پیچھے چار اس لیے پڑھتا ہوں کہ عثمان مجھ سے زیادہ فقی ہے یہ ہے بات یہ اتحاد ہے کہ یہ فیکی اختلاف دشمنی میں تبدیل نہ ہو یہ چار امام چار کمانڈر چار فوجوں کے کمانڈر نہ بن جائیں اور میں جھگڑے نہ اسکول آف تھاٹ جو چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے فالو کر لیں لیکن ان کے اندر ہی آپ کو وہ ساری توجہ جی. یہ پہلے بہت زیادہ اختلاف تھا جو آ کے سیٹل ہوا ہے چار کے اندر اگر ہمارے اہل حدیث بھائی ضد نہ کریں تو اہل حدیث ہی ہیں وہی کنوت ہے وہی امین بالجہر ہے وہی رفایہ دین سارا مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے شفاف الحدیث یعنی دین اصل میں آ کے ان چاروں سکول آف تھاٹس کے اندر سوری اسکول آف تھاٹ کے اندر سارا جتنا بھی ہے وہ سیٹل ہو گیا اب کوئی نئی اپج نکالنے کی گنجائش کوئی نہیں دنیا اس پر اب ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس چیز کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں اس کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے پھر اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے اپنے نبی کی ساری سنتوں پر عمل ہوتا دیکھ رہا ایک دوڑ لگائی تھی اما ہاجرہ نے قیامت تک اللہ مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کے وہاں وہ ایک منظر بار بار دیکھ رہا ہے اس کو دوڑتے ہم ہیں اور ایکشن حضرت ہاجرہ کا ہے اللہ اسے نہیں مٹنے دے رہا تو میرے نبی کی سنتوں کو کیسے مٹنے دے گا اللہ ان چاروں کے ذریعے اللہ پاک اپنے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ رکھا ہوا کچھ کو یہ کرتے دیکھ, کچھ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. جو ان میں سے کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کے کسی طریقے سے ہی نفرت ہے دشمنی والی کوئی بات نہیں آپ ایک پر عمل کریں دوسرے کو عمل کرتے دیکھ کر خوش ہوں ذاتی اور پرسنل نہ لیں کہ یہ میرے امام کی تو ہی نہ ہوگی یہ میرے امام کی نہیں مانتے یہ بات نہیں تھی وہ دوسرے ایک دوسرے کے شاگرد تھے سارے دشمن نہیں تھے ایک دوسرے کے تو احتسام یہ عقیدے کے لحاظ سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو ولا تفرا کو میں مت پڑو اچھا یہ جو تفرقہ ہے فرقہ جسے آپ کہتے ہیں فرقہ تب بنتا ہے جب ان کی کوئی چیز آپس میں ملتی نہ ہو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جب موسا علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پکا وہ جو پانی تھا فن فلا وہ پھٹ گیا اور دونوں طرف وہ جو فرق اب دیکھیں وہ پانی پھٹ گئے ایسا نہیں کہ اوپر سے تو پھٹ گیا اور نیچے اس کی ٹانگیں جڑی ہوئی فن فلک فکان کلکن ہر فرقہ اس طرح ہو گیا یعنی ہر ٹکڑا اس طرح ہو گیا عظیم جیسے ایک عظیم ہوتا پہار کی طرح ہو گیا میں سرستا بن اس کے آپس میں کوئی چیز ملی فرقہ وہ ہوتا ہے فرقہ وہ نہیں ہوتا کہ ان کا قبلہ ایک ہو ان کا رسول ایک ہو ان کی کتاب ایک ہو ان کا خدا ایک ہو پھر بھی وہ فرقہ ہوں ایسا نہیں اور اپنے یہاں جو تعصب ہے مساجد میں نہ آنے دینے والا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے مولوی کی غلطی ہے دین کی غلطی نہیں ہے مولویوں نے فرقہ بندی کی ہے اللہ کی مساجد پر قبضہ کر لیا انہیں ذاتی بنا لیا فلاں کا داخلہ منع ہے فلاں کا داخلہ منع ہے اللہ کے گھر میں کسی کا داخلہ منع نہیں مسجد نبی میں عیسائیوں نے عبادت کی نبی کی موجودگی میں کی نبی نے کروائی ہے حکم دے کے باہر کیوں جاتے ہو یہاں کیا تمہارا خدا ہمارا خدا الگ ہے مولوی کی غلطی کو دین کی غلطی مت بنائیں دین کو لان تان مت کریں فرقہ بنتا ہی اس وقت ہے یہ تفرقہ اصل میں احتلاف کی ضد ہے احتلاف الفت جو یہاں ذکر کیا گیا وز کو رو نعمت اللہ علیہ تم آدا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے بہ ہمرت تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے الفت ڈال دی اللہ پاک فرماتا سورفال میں اے نبی تو ساری دنیا کے خزانے اگر خرچ کر دیتا ان کے دلوں میں تو محبت نہیں ڈال سکتا تھا اتنی نفرت بری ہوئی تھی لو ما فلار دے جمین ماں الفتا بہنا کو لو بہن والا اللہ بہینا ہوں اللہ نے الفت ڈالی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ نے نفرت ڈالی ہے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں ایک دوسرے کو اللہ نے محبت ڈالی وہ جو چیز محبت کو ختم کر دے وہ تفرقہ ہے باقی اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت رہے جیسے یہاں ایک مسجد میں رفا دین کرنے والے بھی ہیں ناف پہ آدھ باندھنے والے بھی ہیں سینے پر آدھ باندھنے والے بھی ہیں اور ہاتھ لٹکا کے کھڑے ہونے والے بھی ہیں کسی کو کوئی کسی سے تعلق نہیں کہ کسی نے کہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو ٹوپی کا بھی خیال رکھتے ہیں نماز میں کہ کسی نے ٹوپی رکھی ہوئی اثر پہ کہ کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں یہ ہے اصل میں الفت کے ساری فکیں ایک مسجد میں نماز پڑھتی ہیں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم امام ہوتے ہیں پیچھے یہاں کا لوکل کھڑا ہوتا ہے وہ نہیں کہتا کہ تم میری فکا پر عمل کرو میں یہاں کا لوکل ہوں تم مہمان ہو کہا گیا اگر کسی کے گھر تم کھانا کھاتے ہو تو نماز پڑھتے ہو تو صاحب خانہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ مسلے پہ کھڑا ہو اور جو اس کی ہے وہ تمہاری فکر تو آپس میں یہ کہہ دینا کہ جی میں مسلمان ہوں یہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں انفی بھی مسلمان نہیں ہے شافی بھی مسلمان نہیں ہے مالکی بھی مسلمان نہیں ہے حملی بھی مسلمان نہیں ہے میں مسلمان ہوں یہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے کہ کاجا یہ کہنا کہ جی میں مسلمان ہوں یہ بہت بڑی وسط والی بات یہ تنگ نظری ہے کہ میں مسلمان ہوں باقی مسلمان نہیں ہے آپ کو پتا عورتیں جب گالی دیتی ہیں کسی کو تو کیسی ٹیکنیکل گالی دیتی اصر آمدے نہیں جمے اس کا کیا مطلب ہے تمہارے آرام کے یہ وہی بات اس پہ شرن فقہ میں اس جملے پہ کہ ہمارے حرام کے نہیں ہیں باقاعدہ یہ شرط شامل ہے کہ اس نے الزام لگایا ہے بدکاری کا دوسرے پر اسی کوڑے ہیں اس کی سزا باقاعدہ یہ جملہ لکھا گیا اگر کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے حرام کے نہیں ہیں تو یہ بہتان ہے کہ تمہارے حرام کے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی مسلمان نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے سارے ہم مسلمان ہیں لیکن سکول آف تھاٹ ہے ایک حدیث کے بارے میں دو چار رہے ہیں آپ کی یہاں عدالتوں میں نہیں ہوتی میجسٹریٹ دفعہ تیس کا جو ہے کوئی اور بات کہتا ہے سیشن میں آپ چلے جاتے ہیں سیشن کچھ اور کہتا ہے آپ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ کچھ اور کہتا ہے آپ انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں دو جج بیٹھ جاتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تین جج بیٹھتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ ریویو پٹیشن دیتے ہیں پانچ جج بیٹھتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں تو آپ جلوس نکالتے ہیں ادالتوں کے خلاف کے سیشن کورٹ بند کرو یہ تو فرقہ بازی ہے یہ کیا بات وہی وہ ایویڈینس ہوتا ہے ٹرائل کورٹ والا ایویڈینس ہائی کورٹ گوائیاں لینے کا مجاز نہیں ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں وہ اپیل ایویڈینس وہی ہوتا ہے گوائیاں وہی ہوتی ہیں جو لکھی گئی ہیں انہیں پہ ہر ادالت نیا فتوا دیتی ہے کیوں جو, جو ان کا تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے مائنڈ سیٹ ان کا زیادہ چیز کو پکڑتا ہے قانونی ہوتا چلا جاتا ہے وہ جو بات سپریم کورٹ والے سمجھتے ہیں اور پہلے دو اور پھر چار اور پھر پانچ جج سمجھتے ہیں وہ سیول جج کی سمجھ میں نہیں آتی بات بات وہی ہے گوائیاں اسی نے لی یہی کا اس میں پھر حالات تبدیل ہوتے یہ اجتہادی معاملات ہیں نا آپ کا اجتہاد ایک علاقے میں اور ہوتا ہے دوسرے علاقے میں ایک ہوتا ہے امام شافی رحمۃ اللہ کو آپ دیکھیں ان کی عراق کی فکا اور ہے پھر جب وہ مصر گئے تو کہا جاتا کہ ان کا قول جدید ہے یعنی عراق میں انہوں نے کوئی اور بات کہی تھی اسی چیز کے بارے میں جب وہ مصر گئے اور براڈ مائنڈیڈ ہو گئے انٹریکشن ہوا عوام کے ساتھ نئے زاویے سامنے آئے ان کا فتویٰ تبدیل ہو گیا تو کہا گیا کہ یہ ان کا مصر کا قول ہے یعنی لیٹسٹ قول جو ان کا قول ہے وہ یہ ہے یہ اجتہاد ہے اسی طرح اجماع ہے امت کا اجماع جو ہوتا ہے اس میں کبھی بھی گزٹ نوٹیفکیشن نہیں آتا سر کہ فلاں تاریخ سے امت کا اجماع ہو گیا ہے نہیں یہ امت کے اندر اپنی ایک روح ہے یہ اجما جا کے بیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد آ سکتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بال پہلے ایک چیز کو جائز ناجائز کہتے ہیں پھر جائز کر لیتے ہیں پہلے اس کو حرام کہتے ہیں پھر اس کو حلال کر لیتے ہیں یہ ایک فطری پروسیس ہے ایک چیز نئی سامنے آئی اب اس کا کیا کرنا ہے مختلف کال سامنے آتے چلے جاتے ہیں اس کے پرو بھی اور اس کے اینٹی بھی سپیکر ہے پہلے لوگوں نے فتوا دیا کہ یہ تو جی اللہ علاب ہے اس پہ گانے سنے جاتے ہیں لہذا اس کو مسجد میں داخل نہیں کرنا یہ فوری رد عمل ہے اور سب علماء نے یہ فتوا نہیں دیا کچھ نے دیا کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی اس کا استعمال لاہب میں بھی ہوتا ہے نیکی میں بھی ہوتا ہے لہٰذا اس کا استعمال اچھا اور برا ہے نیگیٹو اینڈ پوزیٹو ہے لیکن اپنی ذات میں یہ برا نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام علما نے اتفاق رائے سے اس کی حرمت کا کبھی فتوا دیا ہو آپ ایک مولوی کی بات کو پکڑ کے اگر آپ کہیں گے جی پہلے مولوی سارے مولوی یہ کہتے ہیں ایسا نہیں اس طرف سے بھی آتا ہے اس طرف سے بھی آتا ہے امت اس کو قبول کرتی چلی جاتی ہے جو سیٹل ہو جاتی ہے چیز وہ اجماع ہو جاتا ہے آج اس پر اجماع ہے فتوے اپنی جگہ پہ موجود ہیں ان کتابوں میں امت نے ان کو رد کر دیا ہے یہ ہے اجما اسی طرح ہر نئے معاملے میں اسپرے ہے وہ جو آپ کرتے ہیں کہتے ہیں جس میں الکول ہوتا ہے ہمارے آج بھی مولوی صاحب جی کہیں لیکن پتہ چلا کہ نہیں جی یہ وہ والا الکحول نہیں ہے سی سیدھی بات ہے شراب پیتے ہوئے اگر وہ کپڑے پہ گر گئی ہے تو شراب جس سے آپ کو نشہ ہوتا ہے اور آپ پی رہے ہیں اس وقت وہ ناجائز ہوتی ہے وہی پیشاب والا پانی مولی اور گاجر کو دیتے ہیں جوس پیتے ہیں اس کا اس میں کہاں آیا وہ باہر سے کہاں کو چیز آئی ہے لیکن چونکہ اس کا فارمولا تبدیل ہو گیا اسی طرح صرف یہ کر کہ یہ الکوہول ہے, ہے جو الکوہل کہلاتا ہے جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میمل جو ہے دودھ پلانے والے بچے دینے والے سارے جانور جو ہے وہ میمل اس میں چویا بھی ہے چمگادڑ بھی ہے ہماری امی بھی شامل ہے اس میں گائے بھی ہے بھینس بھی ہے سارے میملز ہیں اب کیا میری امی اور چمگادڑ کوئی چیز ملتی ہے چویا کوئی چیز ملتی ہے گائے بھینس کوئی چیز ملتی ہے میمل کہنے کی وجہ سے میری امی بالکل یہی بات صرف یہ کہ الکول ہے جی تو باقاعدہ اس پر پھر ہماری او آئی سی کی جو میٹنگ ہوتی ہے دینی معاملات میں لجنت بحث ہے اس کا عمان میں غالباً اجلاس ہوا تھا جس میں باقاعدہ فتوا دیا گیا کہ یہ جو عطر میں اسپرے استعمال ہوتا ہے یہ وہ والا لکول نہیں ہے جسے کپڑے ناپاک ہوتے تو یہ ایک اجما دہائیوں میں آتا ہے یا صدیوں میں آتا ہے امت اسے قبول کر لیتی ہے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا اور یہ ایک فطری پروسیس ہے وا تسم و بحاب جمیا غلافرک وز کرو نحمت اللہ یہ <علیکم> وہ نعمت ہے تمم تو نعمتی اس قرآن نے تمہیں ایک کیا ہے اس قرآن نے تمہارے ذیخ تمہارے زنگ اتارے ہیں حضور نے فرمایا نا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے ہر لوگ کو جس طرح زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے یہ تلاوت جو ہے اس کتاب کی یہ دلوں کا زنگ اتارتی بائی نہ تم دشمن تھے تمہارے دلوں میں الفٹ ڈالی تم بے تم ہی کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے آج بھی ہم بھائی بھائی بن سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے ذہن کی وسط اس کتاب کی وسط کے ساتھ چلے ہم کنویں کے مینڈک نہ بن جائیں اور اپنے ہی اسکول آف تھاٹ کو اصلی اسلام قرار نہ اور دوسرے کو مسجد سے نہ نکالیں اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر رہنے دو بکن تم اللہ شفا حفرت منار من تم آگ کے گڑھ کے کنارے پہنچ چکے تھے فان کا اس نے تم اس میں سے بچایا اللہ تعالی یہ آیات اس لیے بیچا تاکہ تمہیں ہدایت ملے اور تمہارے اندر ایک جماعت رہنی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے خیر کیا ہے کوئی بندہ بیمار ہے کوئی بیوہ عورت ہے کوئی بچی یتیم ہے کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہے کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے کسی کو خون کی ضرورت ہے تو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو کہ بھائی اس کی مدد کر دو دعوت دینے والا اور مدد کرنے والا دونوں کا اجر اللہ پاک برابر رکھتا ہے ہم نے خیر نفل تو سمجھا کہ یہ خیر ہے مگر ہم نے ان کاموں کو نہیں سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بھائی کے لیے بندے کا ایک قدم چلنا کسی مومن بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم چلنا بندے کو دس سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے اور ایک رات کا اعتکاف بندے کو جہنم سے پانچ سو سال کے فاصلے پر لے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رج اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ چھوڑ دیا اپنا اعتکاف ایک بندے کو کوئی پردیسی تھا کسی کے گھر جانا تھا تو اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ فلاں نمبر گلی اور فلاں نمبر ولا باہر لکھا ہوگا چار نمبر ولا ہے اور اس طرح, طرح چونکہ ہوتا نہیں دیات میں تو حضور نے مذمت کیا اس شخص کی کہ اس سے کوئی رستہ پوچھے اور وہ کہے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کیوں نہ جا کے ہاتھ پکڑ کے اس کو جا کے اس کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دے تو آپ نے احتکاب چھوڑ دیا اور اس بندے کو لے کر گئے اور اس گھر پہنچا کر آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ احتکاب میں دیکھا اعتکاب کا میں کزا کر لوں گا میں نے تو حضور سے یہ حدیث سنی ہے تو میں نے حساب لگایا کہ یہ سودا فائدے کا ہے تو میں نے اس کا گھر دکھا دی آپ جب اللہ کے رسول سل فرماتے ہیں کہ ان اللہ فی عون العبد ما دام فی اب اخی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد اس کی آن کے لیے صحیح کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی اگر اپنے کام بنانے ہیں تو ہم بڑے ماد وسائل کے مالک ہیں ہمارے کام ہمارے کیے سے پورے نہیں ہو سکتے رب کے کیے سے پورے ہو سکتے تم دوسروں کی فکر کرو گے رب تمہاری فکر کرے گا دوسرے کا بھلا تم کر سکو یا نہ کر سکو یا محدود کر سکو تمہارا بھلا اللہ پاک لامدود کر دے گا تم دوسرے کی دوا کی فکر کرو گے اللہ تمہاری اولاد سے بڑی بڑی بیماریاں ہٹا دے گا یہ ہے اصل سبق دین کا اور محبت کا ذریعہ آپ جب خیر کے کام کریں گے لوگ آپ سے پیار کریں گے آپ کا مذہب نہیں پوچھیں گے کوئی آپ کے لیے گاڑی روکتا ہے اور پھر نیچے اتر کے آپ کا وہ ٹائر بدلی کرواتا ہے تو آپ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس فکا سے تعلق رکھتے ہیں ایون کہ آپ اس کا مذہب بھی نہیں پوچھتے اور آپ جس کو بھی ذکر کرتے ہیں یہ کہتے بڑا شریف آدمی تھا یار ایک اللہ کا بندہ آ گیا ایک اللہ کا ولی آ اس نے میری یہ مدد کی اس طرح سے محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے واخرداوانہ الحمد للہ رب العالم.